بسم اللہ الرحمن الرحیم جماد الاولا سن چودہ سو میں ہونے والے اس بیان کا نام ہے جہیز الحمدللہ نحمده ونشتعینه ونستغرقه ونمن به ونتبکل علیه ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فنشهد أن لا إله إلا الله وعفده لا شريك له ونشاهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما أبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب شهبات من النساء بل بنين بل قناطير المقنطرة بل قناطير المقنطرة من الذهب بل فضة بل خيل المسومة بل والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بأزباج مطهرة ورغضان مباشرة اللہ اللہ جب سے چھٹی کا دن بدلا ہے حکومت نے جمعہ کی بجائے آج کا دن یوم الاحد جسے ہندو مشرق اتبار کہتے ہیں یعنی آفتاب کی عبادت کا دن اور انگریز مشرق سینڈے اس کے معنی بھی یہی آفتاب کی عبادت کا دن مسلمان اس کا نام لیتے ہیں یوم الاحد جب سے آج کے دن کی چھٹی ہوئی ہے جمعہ کے دن کی چھٹی بند کی ہے تو ایک بڑی مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ کہ پہلے تو کوئی اہم مضمون ہوتا تھا تو جمعہ کے دن بیان کر دینا کافی تھا اس کے بعد پھر دوسرے عام مضمون چلتے رہتے تھے اب یہ کہ ایسا کوئی اہم مضمون جس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا علم ہو تو صرف یوم الاحد میں بیان کیا جائے تو وہ کافی نہیں جمعہ کے دن بالے قوانین بھی خواتین بھی وہ تو رہ جائیں گے اور اگر جمعہ کے دن بیان کرتا ہوں تو اس دن میں بھی اگرچہ اتنا مجمع نہیں ہوتا مگر کافی لوگ ہوتے ہیں تو یہ رہ جائیں گے بڑی مشکل یہ ہے کہ جو حضرات جمعہ کے دن آتے ہیں وہ عہد یعنی اتوار کے دن نہیں آتے اکثر بتا رہا ہوں بعض بعض تو آتے ہیں اور جو اس دن میں آتے ہیں وہ جمعہ میں نہیں آتے تو سب کو بات کیسے پہنچے یہ بڑی مشکل پیش آ رہی ہے آج ایک مسئلہ ایسا ہی بتانا چاہتا ہوں اگر اسے معلق رہتا جمعہ کے بیان پر تو آپ لوگ نہ سن پاتے اکثر آپ لوگ میں سے جمعہ کے دن نہیں آ سکتے اور اگر آج بیان نہ کروں تو وہ پھر ایک تو یہی کہ جمعہ کے دن آ نہیں سکیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اتنے دنوں دین کا مسئلہ معلق کیوں رہے دین کی بات ہے جتنی جلدی جتنی جلدی جتنی جلدی ہو سکے اس کو تو جلدی کرنا چاہیے جتنی جلدی کیا معلوم کہ اس وقت تک ہم زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے بات پھر ایسی رہ جائے گی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عین غالباً ادر تبدر غفاری رضی اللہ تعالی وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری گردن پر تلوار رکھ دے اور میں نے کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو اور مجھے یہ خیال ہو کہ تلوار چلنے سے پہلے میں وہ کلیمہ کہہ سکوں گا تو کہہ دوں گا اتنی اہمیت تھی حضرہ صحابہ کرم رضی اللہ تعالیٰ کے قلوم میں دین کی باتیں پہنچانے کی گردن پر تلوار اور بات کو یاد آ گئی امت کو پہنچانے کی اور یہ خیال ہو کہ تلوار چلنے سے پہلے بات چلا دوں گا تو بات چلاؤں گا تلوار بعد میں چلتی رہے آپ لوگ تو تلوار کا نام سن کر کے ہی کچھ کب کچھ ہو جاتا ہوگا ہوش ہی اڑ جاتے ہوں گے ادھر کو نکل گئے تو سارا بیان تو پھر ادھر ہی چلا جا گیا اس کو تو بریک لگاتا ہوں دروری بات دونوں دنوں میں ہو جائے تو کچھ حرج بھی نہیں ہے جمعہ کے دن بھی ایسی بات ہو جائے کرے اور آج کے دن یہ آج کا دن بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کہتا ہوں یوم الاحد تو اس پر بیان تو کئی بار ہو چکا ہے اور عسائیت پسند مسلمان اس وعد میں شائع بھی ہو چکا ہے مگر پھر بھی کوئی نئے نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں احد کہوں گا تو سمجھیں گے نہیں اتبار کہوں گا تو وہی میں کیوں مشرق بنوں یہ تو ہندی مشرقوں کا دن ہے ہندی میں ایت کہتے ہیں ایت کہتے ہیں آفتاب کو اتبار آفتاب کی اور کا دن اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا تو ہم کیوں ہندوؤں کی عبادت کا دن اس کا نام کیوں لیں دونوں دنوں میں اگر وہ اہم بات بیان کر دی جائے نہیں کرتے تو میں نے بتایا مشکل ہے کر دیتے ہیں تو کچھ ہارا نہیں یہی میں نے پہ پایا کوئی اہم بات ہوگی تو دونوں دنوں میں اس کا بیان کریں گے جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں گے جنہوں نے پہلے سن لیا ہے ان کے لیے یہ فائدہ کہ مقرر ہو جائے گی بات مقرر دوبارہ سبق دوبارہ یاد ہو جائے گا تو فائدہ ہی ہے نقصان تو نہیں اللہ تعالی قرآن مجید میں ایک ایک حکم کو کئی کئی بار بیان فرماتے ہیں کئی کئی بار نماز کا حکم لے لیں کئی بار جہاد اور قتال کا حکم لے لیں کئی بار تو اس میں یہ اشکال تو نہیں ہو سکتا کہ جب ایک بار نماز کا حکم بتا دیا تو پھر بار بار کیوں ایک بار قتال کا حکم بتا دیا اللہ کے راہ میں قتال کرو قتال نہیں کرو گے تو ایسا عذاب آئے گا کہ تمہیں ملیا میٹ کر دیا جائے گا دنیا سے نیست نابود کر دیا جائے گا ایسے حکم قرآن مجید میں کئی بار بظاہر اس ہوتا ہے کہ کئی بار کیوں پھر قرآن کے بارے میں حکم یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہی رہو ایک بار پورے قرآن میں ایک ایک حکم کئی کئی بار پھر حکم یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہی رہو پڑھتے ہی رہو چھوڑو مت ناغ نہ ہوقرآن کل کسی حال میں بھی قرآت قرآن مت چھوڑیں بہت تاکید ہے اس طریقے سے ایک ایک حکم کو ایک ایک مسلمان تو ہزاروں ہزاروں بار پڑھتا ہے ہزاروں ہزاروں فائدہ یہی ہے کہ جتنی بار پڑے گا اتنی بار اس کا اثر دل پر ہوگا تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی بات اس میں اگر کوئی زیادہ اہم بات ہوتی ہے اگر ہفتے میں دو بار ہو جائے تو فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے طریقے پر عمل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کو ہزاروں ہزاروں بات بڑھوا رہے ہیں سنوا رہے ہیں ہم نے ہفتے میں دو بار کہہ دیا تو کیا حالت ہے اب سنیے وہ اہم بات جہیز کے بارے میں پہلے سے دو کیسٹیں ہیں ایک کا نام ہے عیدی اور جہیز شروع میں تو عیدی پر زیادہ بیان ہے عہیدی لین دین پر اور آخر میں جہیز پر ہے دوسرے کیسٹ ہے اس کا نام ہے جہیز اور داماد کوئی داماد پر ملتا ہے تو جہیز بھی دیتے ہیں نا داماد ہی نہیں ملے گا جہیز کیوں دیں گے تو وہ دوسری کیسٹ اس نام پر ہے کسی نے ایک دو روز پہلے مجھ سے پوچھا فون پر کسی خاتون نے یہ خبر دی کہ یہاں آنے والی خواتین جو بات سننے خواتین آتی ہیں ان میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہم نے ان سے مسئلہ پوچھا جہیز کا تو اس نے کہہ دیا کہ لینا دینا جائز ہے وہ مجھے فون پر دوسری خاتون پوچھ رہی تھیں کہ کیسٹ میں تو آپ نے بڑی تمبی کی ہے اس بات پر اور یہاں بعض سننے آنے والی خواتین ان میں سے اس نے نام بھی بتا دیا کہ فلاں فلاں ہیں پورا پتہ بتا دیا وہ کہتی ہے کہ ہم نے آپ سے پوچھا تھا آپ کہتے ہیں کہ جائز ہے بہت افسوس ہوا بہت افسوس بہت افسوس سب لوگ اس کا خیال رکھیں کہ کیا مجھے ایسا خوائن اور ایسا بے دین سمجھتے ہیں کہ عام باز تو کچھ کرتا رہوں کتابوں میں کچھ لکھتا رہوں اور کوئی اگر پوچھے تو اس کو کسی مسئلہ سے اس کے خلاف کچھ اور بتا دوں پھر تحجب اور افسوس یہ کہ وہ خواتین جو یہاں بیان سننے آتی ہیں ان میں سے ایک خاتون کو ایسی نالائق ہے نالائق. وہ کہتی ہے کہ ہم نے تو پوچھا تھا تو وہ کہہ دیا کہ جائز ہے ایسی بات جو میں عام باز میں کہتا ہوں عام کتابوں میں چھاپتا ہوں اس کے خلاف میں کسی سے کیسے کہہ دوں گا کہ یہ اپنی بات کے خلاف کیسے کہوں گا آخر جس سے میں نے ایسے ان کے خیال کے مطابق کہا ہے تو میرا ان سے کوئی خصوصی ایسا تعلق کیا ہے وہ کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں جیسے ادھر سرگودا میں بعض کا پیسہ بتاتا رہتا ہوں تصویر کے حرمت پر بیان ہو رہا تھا کسی نے پرچہ لے کر دیا کہ یہ سیاسی مال کیوں تصویریں کھنچواتے ہیں میں نے جواب میں کہا کہ میں تو اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بتاتا ہوں رہی یہ بات کہ کچھ لوگ کچھ علماء کیوں کھنچواتے ہیں وہ تو ان کا عمل ہے وہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں ان سے پوچھیں اور ساتھ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود کو اللہ کے بیٹے سمجھتے ہوں گے یہود کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے محبوب ہیں تو شاید یہ جس خاتون نے ایسے کہہ دیا یا میں جو بعض عام کہتا ہوں عام کتابوں میں لکھتا ہوں اس کے خلاف کہہ دیتے کہ ہم نے پوچھا تھا ہمیں اجازت دے دی کہتے ہیں جائز ہے تو یہ بھی ایسی سمجھتی ہوں گی کہ اللہ کی بیٹی ہیں یا اللہ کی محبوبہ ہیں یا اللہ کی بیٹی ہیں کچھ تو خیال ہوگا میرے بار میں یہ بدگمانی یہ تو ہو سکتی ہے نا کہ دوسرے لوگوں کو کچھ بتاتا ہے اور کسی ایک خاتون کو کچھ بتا دیا اس لیے کبھی بھی سب خوانین کو بھی خواتین کو بھی تاکید کرتا ہوں عوراً تو کوئی بات بھی میرے بارے میں کسی بھی معتبر سے معتبر شخص سے سننے میں آئے اور وہ خود کو میرا مرید ظاہر کرتا ہو بہت مقرر مرید ظاہر کرتا ہو بات ایسی جو نئی سننے میں آئے تو اس پر ہرگز اعتماد نہ کریں جب تک مجھ سے تصدیق نہ کروا لیں پھر خاص طور پر ایسی بات جو عام کیسٹوں میں بھری ہوئی ہے کتابوں میں چھپی ہوئی ہے عام مجمے میں کہتا رہتا ہوں اس کے خلاف اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے تو پوچھا تھا تو ایسے کہہ دیا تو اس سے پوچھیں یار تجھے کیسے کہہ دیا آخر تیرے خصوصیت ہے کیا اس کو کان سے پکڑیں اور یہ کہیں کہ لکھوا کر دو پھر اس کا پتہ وتا بھی پورا پوچھ لیں مجھے بتائیں کہ فلاں شخص نے ایسے ایسے کہا ہے خواب کسی مرد نے کہا یا کسی عورت نے کہا تو میں اس کی خبر لوں گا کیوں کہا مجھ پر الزام کیوں لگایا ایک بات اور بھی جو شخص کسی عالم پر بہتان لگاتا ہے جو بات عالم نے نہیں کہی کوئی اپنی طرف سے اس پر افتراع اور بہتان گھر لیتا ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا علماء اپنی جائب سے تھوڑا ہی مسائل نکالتے ہیں علماء جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ تو اوپر سے کہتے ہیں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی عن سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا انہوں نے بتایا تو پوچھنے والا کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو آپ بتا رہے ہیں ابو حریرا رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا فرم ابو حریرا کی جیب سے ہے سمجھ گئے غصے میں آ کر کہنے لگے کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو تجھے بتایا وہ ابو حرا کی جیب سے نہیں کر رہا ہے ارے جو کچھ کہتا ہوں اوپر ہی سے کہہ رہا ہوں ڈانٹا اسے اس طریقے سے علماء جو کچھ بتاتے ہیں وہ اللہ کی باتیں بتاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتاتے ہیں اپنی جیب سے نکال نکال کر آپ لوگوں کو نہیں پکڑاتے رہے تھے تو جو شخص کسی عالم پر افطراب باندھ دیتا کہ اس نے یہ کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ تعالیٰ پر افطراب باندھ رہا ہے عالم وہ بات کہے گا جو اللہ نے کہی یا اللہ کے رسول نے کہی اس نے بہتان باندھا کہ عالم نے یہ بات کہی ہے تو بات کہاں پہنچی یعنی اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے اللہ کے رسول نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا جہنم میں ٹھکانہ بنائے جہنم میں کتنی سخت باعد ہے ایک بات تو اس خاتون نے یہ کہی اور پھر یہ ولی اللہ وہی ہیں جو یہاں بیان سننے آتی ہیں انہیں میں سے ایک ہے وہ جمعے کے دن آئیں گی ان اللہ تعالیٰ تو سننے لے گی جو کچھ خطابات ان کو مل رہے ہیں اللہ کر کے کہ اس جمعے میں آ جائے اگر نہیں آئی تو میں تحقیق کر لوں گا پھر اس کے گھر پہنچواؤں گا بعد دوسرے بات اسی خاتون نے یا کسی دوسری نے جہیز کے بارے میں یہ بات بتائی کہ والدین یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی اولاد کو دیتے ہیں محبت سے بیٹی سے محبت ہے تو بیٹی سے محبت کی وجہ سے والدین اپنی اولاد کو دیتے ہیں اس میں حرج کیا ہے حرج کیا ہے گھر بیٹھے بیٹھے بات کر لینا آسان ہے ذرا کسی کو نبز تو دکھائیں نبز تو پتہ چلے گا کہ حرج ہے یا نہیں ہے ہمیں کہتی ہے دنیا تم ہو دل والے جگر والے ذرا تم بھی تو دیکھو کہ ہو تم بھی تو نظر والے گھر میں بیٹھ کر بات بنا لینا آسان کسی صاحب نظر کو ناول دکھائیں وہ بتائے گا کہ تیرے اندر کون سی خرابی ہے ایسے بیٹھے بیٹھے باتیں نہ بنا لیا کریں اب ذرا اس کی تفصیل بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ صاحب کہنے کا سمجھنے کی توفیق عطا ہو یہ جو کہتے ہیں کہ بیٹی سے محبت ہے محبت کی بنا پر ہم جہیز دیتے ہیں ذرا اس کا تیجزیہ سنیے جب بیٹی پیدا ہوئی اس وقت میں بھی محبت تھی پیدا ہونے کے وقت سے لے کر شادی کے وقت تک محبت ہے شادی ہو جانے کے بعد بھی مرتے دم تک محبت رہے گی جہیز دیتے وقت محبت کو جوش آتا ہے اس سے پہلے جب سے ہوئے اس کو دیتے رہتے دیتے رہتے دیتے ہی رہتے ہیں اور شادی کے وقت میں اگر نہیں دیا بعد میں دیتے رہیں مرتے دم تک جیتنا چاہیں دیتے رہیں کون روکتا بات تو یہ ہو رہی ہے کہ شادی کے وقت میں جو جہیز دیتے ہیں آگے پیچھے اتنی محبت جوش نہیں مارتی اس وقت میں دیتے ہیں تو یہ کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو لوگ تانے دیں گے ناک کٹ جائے گی ناک لوگوں میں عزت نہیں رہے گی لوگ تانے دیں گے لڑکے کو گھر سے ایسے نکال دیا جیسے مر گئی ہو کفن دے کر نکال دیا کچھ دیا ہی نہیں ایک مولوی صاحب ان کے گھر بہو آئی تو مولوی صاحب کی بیگم کہہ رہی تھی ایسے عورتوں کی بات وہ نہیں سنا کرتا درمیان میں بسایت سے بات پہنچتی کہہ رہی تھی لائی کیا اس کو تانا دے رہی تھی اپنی بہو کو ارے تو لائی کیا ہے دو چیتڑے تو لائی کیا ہے دو چیتڑے وہ بیچاری معلوم نہیں کتنا جہیز لائی ہوگی پچاس سال یا ساری عمر کے مطابق تو کپڑے ہوں گے بھر بھر کا ٹرک کپڑے کپڑے کپڑے کپڑے اور تانا ساس کی طرح سے پھر وہی کہ لائی کیا دو چیتڑے اور دماغ بنا رہی ہے یہ حال تو مولویوں کا ہے اور بہت خبریں سنتا رہتا ہوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاز نہیں دیں ج... وہ جہیز نہیں جہاز اس لیے کہہ دیا کہ عربی بھی اس کو جہاز کہتے ہیں عربی میں جس چیز کو آپ جہیز کہتے ہیں عربی میں جہاز کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے جہیز نہیں دیا تو جہاں جائے گی وہ ساس تو اس کو تانے دے دے کر مار دے گی ساس تانے دے گی تانے لوگ انہیں تانے دیں گے والدین کو اور لڑکی جس گھر میں جائے گی وہ تو ناک میں دم کر دے گی تانے دے لائی کیا یہ خبریں تو بہت سننے میں آتی ہیں سانس تنگ کرے گی تو اس کا جواب سنیے آپ ساری دنیا کی دولت بھر کر اپنی بیٹی کو دے دیں ساس پھر بھی یہی کہے گی لائی کیا دو چیترے اور دماغ ایسا وہ ساس تو پھر بھی ایسی کہے گی کبھی دنیا میں بتائیں کہ کسی نے جہیز بہت زیادہ دیا بہت زیادہ ٹرکوں کے ٹرک بھر بھر کر جہیز کے دے دیے ٹرکوں کے ٹرک اور جب گئی سسرال میں تو ساس نے اس کو تانا نہ دیا ہو. وہ تو پھر بھی لڑتی ہے تو جب اس کا تدارک ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں ساس بہو ایک دوسرے سے جب وہ سو یا رہ ہی نہیں سکتی جب بھی میں یہ قصہ بتاتا ہوں تو مجھے اپنا بتانا پڑتا ہے بحمد اللہ تعالی کہیں جب میں یہ کہتے تو کہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا تو ہمیں بھی اسی میں شامل ہے سمجھ دیں بحمد اللہ تعالی ہمارے ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے اللہ کا قدر و کارم ہے کیوں نہیں ہے انوار رشید میں میری دعا پڑھ دیں اس کے مطابق عمل کریں اللہ دعائیں تو سب کے قبول کرتا ہے آپ لوگوں کو بھی قبول کرے گا دعا صرف یہ نہیں ہے کہ میری قبول کرتا ہے آپ کی دعائیں بھی قبول کرے گا اللہ تعالی سب کو توفیقہ عطا میں وہ ایک سب پھر لوٹا دوں ایک عورت یہ کہہ رہی تھی کہ جب میں بہو بن کر گئی تو ساس اچھی نہیں ملی اور جب میں میں سانس بنی بہو گھر میں لائی تو بہو اچھی نہیں ملی خود درمیان میں حد اوسط ہے تو وہ خود کو بڑھیا اللہ سمجھتی ساس ملی تو وہ اچھی نہیں ملی بہو لائی چھانٹ چھانٹ کر تو بہو اچھی نہیں ملی خود کو سمجھتی ہے کہ بہت بڑی بہت بڑی اعلی مقام کی بلیت اللہ تو یہ تو آپ یہ بات چھوڑ دیں کہ ساس کیا کہے گی ساس تانے دے گی ساس تانے دے گی آپ پوری دنیا کی دولت بھی سمیٹ کر گھر میں بھیج دیں ساس تو پھر بھی تانے دیں گی ہو ہی نہیں سکتا اس لیے یہ ادھر تو غالت ہے کہ محبت کی وجہ سے کرتے ہیں یہ لوگوں سے ڈر کر کرتے ہیں اسے ساس سے ڈر کر بیٹی کی سانس تانے دے گی اور یہ ہے کہ لوگ بھی تانے دیں گے کہ گھر سے لڑکی کو ایسے ہی نکال دیا جیسے مردے کو نکالا جاتا ہے اب اس پر ایک مسئلہ اور سمجھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیہ حدیہ وہ حلال ہے جس میں شرح صادر طیب خاطر مکمل خوشی کا یقین ہو اگر کسی نے آپ کو ہدیہ دیا کسی خوف کی وجہ سے خوشی سے نہیں کسی کے خوف کی وجہ سے ہدیہ دیا وہ حلال نہیں حالات کو دیکھیں جو باتیں میں کہتا ہوں اپنے طور پر سوچا کریں صرف میں تو یوں سمجھیں کہ مذکر یاد دلانے والا مذکر کے معنی یاد دلانے والا مطلب یہ ہے کہ باتیں تو عقل میں ویسی آنے کی ہیں مگر عقل ادھر متوجہ نہیں ہوتی میں آپ حضرات کی عقل کو متوجہ کر دیتا ہوں اپنی عقل کو متوجہ کریں تو ان اللہ طرح بات بالکل صاف صاف سامنے آ جائے گی سوچیں جب والدین جہیز دیتے ہیں لوگوں کے ڈر سے ساس کے ڈر سے تو خوشی سے کہاں دیتے ہیں قرض لے لے کر خرکار کے گدے بن بن کر بھیک مانگ بھیک بھی مانگتے ہیں اس کے لیے جہیز بنانے کے لیے بھیک مانگتے ہیں لوگوں کے دروازوں پر جا کر سیٹھوں کے کارخانوں پر جا جا کر جہیز بنانا ہے لڑکی کا جہیز بنانا ہے لڑکی کا جہیز بنانا ہے زکا دے دیں زکات بھیک مانگ مانگ کر اور بے غیرت بے شرم وہ دولہ جو کہ جہیز قبول کر دیتا ہے اس سے زیادہ بےغیرت کون ہوگا اسے بہتر یہی یہ نہیں تھا کہ شادی ہی نہ کرے بھیک مانگ مانگ کر جہیز لے رہے ہیں ایسے بے غیرت لوگ ہیں یہ بکثر دوہراتا نہیں بات لمبی ہو جائے گی جیسے وہ ایک مسجد کی منتظمہ کمیٹی کے صدر صاحب اور سود پر رقمیں لگا رکھی میں نے پوچھا سود پر کیوں لگائی ہیں کہتے ہیں کہ آٹھ بیٹیاں ہیں آٹھ بیٹیاں ایک, ایک بیٹی کو ایک ایک لاکھ روپے کا جہیز دینا پڑتا ہے اب سے تقریباً پچاس سال پہلے کی بات اور اب تو ایک لاکھ کے لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے ہوں گے اب تو وہ ہو گیا ہوگا دس دس لاکھ کے پچاس پچاس لاکھ کے جہیز بنتے ہوں گے تو اس نے کہا کہ آٹھ بیٹیاں ہیں ان کی شادی کرنا ہے تو پیسے کدھر سے آئیں مجبوری سے سود لیتا ہوں مجبوری سے سر مختصر کروں میں نے اسے یہ کہا کہ آٹھوں کے آٹھوں کا وکیل مجھے بنا دیں ایک ہی دن میں نمٹا دوں گا سب کو وہ اس نے مجھے وکیل بنایا ہی نہیں بناتے تو میں سب کو یہ مجاہدین کو طالبہ علم کو مساکین کو سب کو تقسیم کر دیتا اور جیسا اقدامات وہ کہیں منتخب کرتے جب ملتا بھی نہ ملتا تو ایک مسکین میں ایسا دلا دیتا کہ سارے دمادوں سے زیادہ قیمتی مگر وہ مانتے نہیں اللہ کے نافرمان ان کے دماغ جو ہیں ان میں بھس بھرا ہوتا بھوس حضرت تو روم اللہ تعالیٰ فرماتے ان کے دماغوں میں عقل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغوں میں گوبر بھر دیا گوبر کتنا ہی کہہ لیں کہ بیٹیوں کے نکاح کا وکیل ہمیں بنا دیں مانتے ہی نہیں ہیں یا مانیں گے تو اس لحاظ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا نکاح کروا دے گا صدر امریکہ سے اس خیال سے جب بتاتے ہیں کہ مسکین ہے مجاہد ہے مسکین ہے عالم صالح نیک یہ بھی کوئی رشتہ ہے اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے یہ یہ ہے مسلمان تو سوچئے کہ یہ جہیز جو جس نظریے پر دیتے ہیں لوگوں کے خوف سے جو دل کی خوشی سے نہیں لوگوں کے لوگوں سے ڈر کر دیتے ہیں تو لڑکے کی لڑکی کے لیے بھی حلال ہونے میں شعبہ ہو گیا داماد کے لیے بھی شبہ جو کہہ رہا ہوں وہ احتیاطاً کہہ رہا ہوں مسئلہ تو یہ کہ حرام ہے جیسے میں نے حدیث میں بتا دیا کہ حرام ہے حرام لا یف جب تک پوری خوشی کا یقین نہ ہو حلال نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تو یہ ہے میں <سؤال> تو ذرا کچھ نرم نرم باتیں کرتا ہوں اس لیے نرم کر کے بتا رہا ہوں یہ لوگوں کے خوف سے دیتے ہیں خوشی سے نہیں دیتے اس لیے مشتبہ تو خالص حرام اگر نبی کہیں مشتبہ تو ہو ہی گیا جس میں حرام ہونے کا شوبہ ہو وہ ایسی چیزیں کیوں استعمال کی جائیں یہ ہو گیا جہیز کے بارے میں ایک نمبر کہ کہتے ہیں اولاد کے ساتھ محبت ہے محبت کی وجہ سے دے رہے ہیں یہ محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ لوگوں کے خوف کی وجہ سے دے رہے ہیں نمبر دو اگر محبت کی وجہ سے دے رہے ہیں در غور سے سنیے غور سے بہت قیمت کی باتیں بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ اگر محبت کی وجہ سے بیٹی کو دے رہے ہیں تو جائیداد میں کیوں شریک نہیں کرتے اپنی تجارت میں کارخانے میں مکانوں میں زیر زمین میں ان میں سے کچھ حصہ دیں اپنے ساتھ شریک کر لیں تو اس میں کتنا فائدہ ہے کہ جہیز ہو جائے گا صوفے بوفے چند دنوں میں خراب ہو جائیں گے اور وہ اس کا مستقل آمدن کا ذریعہ رہے گا اس کے لیے بھی اس کے اولاد کے لیے بھی مستقل آمدن کا ذریعہ تو محبت کہاں ہے وہ تو اس لیے اس میں سے نہیں دے دے جان اور وہ اس کا مستقل آمدن کا ذریعہ رہے گا اس کے لیے بھی اس کی اولاد کے لیے بھی مستقل آمدن کا ذریعہ تو محبت کہاں ہے وہ تو اس لیے اس میں سے نہیں دے دے جائیداد میں سے اس میں تو ان کا یہ یہ زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ کہیں وراثت میں سے یہ کچھ قصہ لے نہ لے جائیداد میں سے یہ لے نہ لے جائیداد صرف بیٹوں کی رہے گی بیٹیوں کو کچھ نہیں دیں گے نکالو بیٹیوں کو بالکل جائیداد میں سے کچھ بھی نہ لے کی کوشش تو یہ ہوتی ہے دعوے محبت کے اور کوشش یہ ہے کہ جائیداد میں سے بیٹی کچھ نہ لے چار کپڑے دے دو کچھ کرسیاں ورسیاں دے دو اور بس خوش کر دیے بیٹی شاباش تیرے ساتھ اتنی محبت ہے اتنی محبت کہ تیری محبت میں تو مرے جا رہے ہیں شاباش بیٹی شاہ اس کو تھپکے دے دے کر خوش کر رہے ہیں سوچیے ذرا غور سے بات سوچا کریں جو میں کہتا ہوں اگر محبت ہے تو جائیداد میں سے کیوں نہیں دیتے جائیدادوں سے محروم بیٹیوں کو کیوں کرتے ہیں ایک مسئلہ اور سمجھ لیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو بیٹی کو جہیز دے دیا اب اس کا وراثت کا حق نہیں رہا ہم نے نیت کر لی تھی کہ یہ جو اس کو دے رہے ہیں وراثت کا قصہ دے رہے ہیں یہ بھی غلط ہے آپ اسے جہیز میں کتنا دے دیں کتنا دے دیں مگر ابا جب مرے گا تو وراثت میں اس کا حصہ پورے کا پورا جتنا ہوتا ہے سب لگے گا محروم نہیں ہوتی یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اس کو اتنا دے دیا تو باقی وراثت میں اس کا قصہ ہی نہیں رہا بالکل غلط ہے زندگی میں وراثت جاری نہیں ہوتی کسی کو جتنا بھی دے دیں وہ اس کے لیے حدیہ ہے ہے اور وراثت تو جاری ہوگی مرنے کے بعد مگر مرنے کے خیال تو آج کل کے مسلمان کو آتا ہی نہیں ہے یہ سمجھتا ہے کہ مرے گا ہی نہیں اسی لیے تو جہاد پر نہیں جاتا جہاد میں جائے گا تو مر جائے گا اور یہاں رہے گا تو کبھی بھی نہیں مرے گا یہ خیال آتا ہے آج کے انسان کے اللہ تعالیٰ ان کو حاقل عطا فرمائے آخری درجے میں ایک بات یہ کہ اگر جائیداد میں شریک کرنے سے ڈرتے ہیں کہ بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیں گے تو پھر نقدی کی صورت میں جہیز دے دیں ویسے جو سامان خرید کر ٹرکوں کے ٹرک جاتے ہیں اس کی بجائے اگر جہیز کا سامان دینا چاہتے ہیں دو لاکھ کا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں آپ کو بیٹی سی بہت محبت ہے دو لاکھ کی بجائے چاہیں تو دس لاکھ دے دیں ہمیں کوئی اشکال نہیں ہوگا مگر کوئی دے گا ایسے نقدی کی صورت میں نہیں دیتے اگر نقدی دے دیا تو ٹرک بھرے ہوئے کون دیکھے گا لوگوں کو دکھانا مقصود ہے بلکہ لوگوں کو جمع کر کے پہلے دکھاتے ہیں خاص طور پر عورتوں کی شورہ بیٹھتی ہے پہلے عورتیں آتی ہیں تمام رشتہ دار محلے کی عورتیں آ کر دیکھتی ہیں کیا کوئی جہیز دیا پھر کوئی تو کہتی ہے ہاں شاباش ان کی اتنی استطاعت نہیں تھی پھر بھی اتنا دے دیا نالائک نے قرض اٹھا کر کے بھی دے دیا بہت شاب تھکی کی ہیں خوب خوب اور کوئی کہتی ہے کیا دیا کچھ بھی نہیں دیا اچھا خاصا کھادا پیتا اور بیٹی کو کچھ بھی نہیں دیا جتنے منہ اتنی زبانیں تب سرے لوگوں کو پہلے تو جہاز گھر سے نکالنے سے پہلے لوگوں کو دکھاتے ہیں پھر جہاں راستے میں جا رہا ہوگا ٹرک ایک ٹرک کیا معلوم نہیں کتنے کے دن ٹرک جاتے ہیں جا رہے ہوں گے سوفے لدے ہوئے اور اس پہ ٹی وی کی لانتیں لدی ہوئی اور فریج وغیرہ رکھے ہوئے جہاں جہاں سے گزرا ہوگا لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر واہ واہ جہیز آ رہا جہیز تو مزہ بھی تو آئے گا پھر جہاں پہنچے گا وہاں جو استقبال کرنے والے ہوں گے تو وہ پھر دیکھ دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے ایسا جہیز ایسا جہیز پھر وہاں لوگوں کو اکٹھے کر کر کے دکھائیں گے بھی بلا بلا کر دکھاتے ہیں دیکھیے یہ چیز دیے یہ چیز دی۔ تو معلوم ہوا اس سے بھی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں اگر بیٹی کے ساتھ محبت ہے تو ابلاً تو جائیداد میں سے حصہ دیں اسے تو محروم کر دیتے ہیں محبت میں آ کر اور اگر دیتے ہیں تو صوفے بوفے کچھ دے کر لوگوں کو دکھا دیا اگر واقعتاً محبت ہے تو نقدی کی صورت میں دیں اس میں کیا فائدے ہیں نمبر ایک نقدی کی صورت میں آپ نے بیٹی کو ہدیہ دے دیا تو اگر اس پر حج فرض ہو گیا جہیز دیتے اتنے کہ حج تو فرض ہو ہی جاتا ہے وہ حج کر لے گی یہ تو پہلی بتاتا رہتا ہوں کہ جہیز میں سامان بیٹیوں کے اتنا دے دیتے ہیں کہ حج فرض ہو جاتا ہے پھر حج کرواتے نہیں یہ محبت ہے یا عداوت ہے یہ جی تو بیٹیوں کے ساتھ محبت نہیں عدابت ہے جھل میں پھینک رہے ہیں اور وہ تو بیچارے مجبور ہے جائے گی یہ نہیں جائے گی ابا تو والدین تو ضرور جہل میں جائیں گے حج فرض کر دیا کرواتے ہیں نہیں اتنا مال دے دیا کہ حج فرض ہو جاتا ہے وہ پھر وہ کہاں بیچی اور کہاں حج کو جائے اور اگر نقب پیسے دے دیے تو پھر اللہ کے بندوں کے اور بندیوں کے حالات مختلف ہیں اتنے پیسے نقد مل گئے جن سے حج ہو سکتا ہو تو آگے بھی حالات مختلف ہیں بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے خالی رہیں گے حج فرضی کیوں ہونے دیں لگاؤ جہاد دیں ادھر زیادہ ضرورت ہے پوری دنیا پر اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو اس کی ضرورت تو سب سے زیادہ پیسہ آیا فوراً نکال دیا مسئلہ یہ ہے کہ جس زمانے میں لوگ حج پر جا رہے ہوں اس زمانے میں اگر اتنا پیسہ ہے کہ اسے اس حج کر سکتے ہیں تو جو حج فرض ہوتا ہے اور اگر اس زمانے میں نہیں آگے پیچھے کسی دوسرے زمانے میں اتنا پیسہ آ گیا اور جیسے آیا اور اس نے نکال دیا حج کے مہینے آنے سے پہلے ہی اس پر حج فرض نہیں ہے تو کئی اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ اہم چیز کو دیکھتے ہیں کہ جہاد میں قتال میں دنیا پر اسلامی حکومت قائم کرنے میں کتنی بڑی ضرورت کتنا بڑا فائدہ اگر اسلامی حکومت نہیں ہوگی تو آپ لوگوں کے حج بھی ایسی تباہ ہوتے رہیں گے تو اس لیے وہ تو جیسے کوئی آیا ان کے پاس والدین نے فرض کیجیے دس لاکھ روپے دے دیے حج کا بھی موسم شروع نہیں ہوا تھا اور اس نے اللہ کی بندی نے سارے کا ساتھ لگا دیا ادھر چلو گز ختم بشر شر حافی اللہ تعالیٰ سے کسی نے نماز کا مسئلہ پوچھا صاحب کا فرد صاحب تعجب سے پوچھا کہ اچھا یہ بات ہے ارے مسلمان اللہ کے سامنے کھڑا ہے پھر اس کو صاحب بھی ہو جاتا ہے وہ مسئلہ پوچھ رہا ہے اس کی آخر پر تعجب کر ارے یہ مسلمان ہے مسلمان اللہ کے سامنے کھڑا ہے پھر اس کو صاحب ہو گیا یہ ہو کیسے سکتا ہے پھر اس نے زکات کا مسئلہ پوچھا پھر وہ کبھی ہم نے اوپر زکات فرض ہونے دی نہ ہمیں زکات کا مسئلہ معلوم ہے جن پر فرض ہوتی جو ان سے پوچھو یہ بات اپنے بارے میں بتاتا رہے تو اس مناسب سے پھر بتا دوں پھر یہ حالت یہ ہے کہ یہ پہننے کے کپڑے کالم آپ کو بہت قیمتی نظر آ رہا ہوگا گھڑی بھی قیمتی یہ چیزیں تو ہیں یہ تو استعمال کی ہیں نا جو چیزیں میرے ذاتی استعمال میں ہیں میری ملک میں صرف وہ ہیں حتیٰ کہ جو کھانا کھاتا ہوں وہ بھی میری ملک میں نہیں ہوتا ابھی دو تین روز ہوئے کسی شخص نے ایسے کوئی دمنن بات آ گئی میں سے کہہ دیا کہ میں تو بہت بڑا مسکین ہوں وہ اس کی طرح جو تھے زاہد کیا نام شاہ شاہجہاں رحمہ اللہ نے ایک زاہد دمال۔ داماد تلاش کے زاہد وہ سب بہت سے لوگوں کو معلوم ہو گئی شہزادے جب گئیں ان کے گھر میں تو چیخ نکل گئی ابا تو نے تو مجھے ڈبو ہی دیا تو وہ زاہد کہنے لگے شاہ شہجہ سے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ صبر نہیں کر سکے گی وہ کہتی ہے ارے زاہد صاحب میں تو اس پر رو رہی ہوں کہ تو, تو کہتا ہے کہ تو زاہد ہے سامنے مٹکا رکھا ہوا اس پر سوکھی روٹی کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے تو, تو سوکھی روٹی کا ٹکڑا تیرے پاس کیوں ہوتا انہوں نے میں کہا کہ میرا روزہ ہے آدھی روٹی ساری میں کھائی آدھی افطار کے لیے رکھی ہے تو اس نے جباب میں کہا کہ اسی لیے تو میری چیخ نکل رہی ہے جس اللہ نے تجھے ساری کھلائی وہ اللہ تجھے افطاری افتار نہ دیتا تجھے جی اللہ پر اتنا بھی اعتماد نہیں ہے کہ اس نے ساری تو کھلا دی اور افطاری تجھے جی وہ نہیں دے گا ظاہر تو کہاں سے آیا ابا تو نے تو مجھے ڈبو دیا یہ زاہد کہاں سے آیا تو ابھی میں اپنا قصہ بتا رہا ہوں دو تین روز کی بات ہے کسی نے کہا کہ وہ زاہد کے پاس تو خشک روٹی کا ٹکڑا تھا تو کیا مجھ پر یہ ایک اشکال اعتراض نہیں اس کا سمجھنے کے لیے تو میں نے انہیں بتایا کہ ان کے پاس تو جھونپڑی بھی تھی اور مٹکا بھی تھا اور خشک روٹی کا ٹکڑا بھی تھا تین چیزیں تو ثابت ہو گئی نا اور بھی شاید برتن برتن کچھ ہوں گے تین چیزیں تو تھیں نا ظاہر صاحب کے ساتھ میرے پاس تو تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہے روٹی جو کھانا جو کھاتا ہوں وہ جیسا بھی کھاتا ہوں میری ملک نہیں ہوتا اور برتن جتنے بھی گھر میں ہے میرے نہیں ہے اور کیا رہے گا جھونپڑی تو میری ہے ہی نہیں نہ جھونپڑی نہ پیالہ کوئی برتن روٹی کا ٹکڑا ایک لقمہ بھی میرا نہیں ہوتا تو میں نے کہ میں تو زاہد سے بھی زیادہ مسکین ہوں ابراہیم ادم رحمہ اللہ تعالی جب سلطنت چھوڑ کر گئے تو ضرورت کی چیزیں اپنے ساتھ کیا اٹھائیں صرف تین چیزیں پوری سلطنت چھوڑ دی تین چیزیں ضرورت کی اپنے ساتھ اٹھائیں ایک پیالہ کھائیں بھی اسی میں پیئیں گے بھی اسی میں ایک پیالہ اور ایک تکیا اور پانی کنویں سے پانی کھینچنے کے لیے بوبو وغیرہ کے لیے ڈول اور رسی تو میں نے یہ بھی ان کو غصہ بتایا کہ میرے پاس تو پیالہ بھی نہیں کہ براہ مراعظم نکلے تھے تو ایک پیالہ تو لے گئے تھے میرے پاس ایک پیالہ بھی نہیں ایک پیالی بھی نہیں ایک چمچ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اور ڈول رسی بھی نہیں مجھے کہیں سے پانی کھینچنے کی ضرورت نہیں ڈول رسی بھی نہیں تو بتائیے میں تو کہا کرتا ہوں کہ میرے جیسا مسکین دنیا میں ہوگا ہی نہیں بتا رہا ہوں کہ آخر جس کے پاس دین سیکھنے آتے ہیں اس کے حالات سے کچھ تو سبق حاصل کریں اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے حضرت والا نے اپنی کل تجارت اللہ کی راہ میں وقف کر دی ہے اور اپنی زرعی زمین کی کل پیداوار پوری کی پوری اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں حضرت والا کی آمدنی کا اور کوئی مستقل ذریعہ نہیں صرف توکل کی برکت سے اللہ تعالی جو کچھ بھیج دیتے ہیں اس میں سے ایک مہینے کے مصارف پیرانی صاحبہ کی ملک میں دے دیتے ہیں اور باقی سب اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں خود خالی ہاتھ پیرانی صاحبہ نے اپنا مکان دار اول ارشاد کو استعمال کرنے کے لیے مفت دے رکھا ہے اور اپنے کل طرقہ کی ایک تہائی جہاد میں لگانے کی وسیعت کی ہے نقدی کی بات کر رہا تھا کہ نقدی دے دی بیٹی کو محبت میں تو اگر وہ بیٹی ہے وہ شاہ شجہ کی بیٹی جیسی وہ تو جیسے آئے گا فوراً لگاؤ جہاد میں وہ حج کرنے کی منتظر نہیں رہے گی ایک دو سال پہلے کی بات ہے ایک پورا خاندان جا رہا تھا عمرے کے لیے افراد پورا خاندان ٹکٹ خرید لیے نشستیں محفوظ کروا لیں اس حالت میں ان کو پتا چلا کہ جہاد میں زیادہ ضرورت ہے سارے ٹکٹ واپس کر کے رقمیں وصول کی اور پوری کی پوری جہاد میں لگا دی عمرے کے سفر ملتوی کر دیا آج بھی اس زمانے میں بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں آپ لوگوں کو تو تعجب ہوتا ہوگا کہتے ہوں گے کپڑا بے وقوف ہے اللہ ہی آقل عطا فرمائے وردن یہ ہے کہ آج کل کا انسان تو عقل مند کو بے وقوف کہتے ہیں اور بے وقوف کو عکل مند کہتے ہیں ہر چیز الٹی ہو گئی تو پہلی بات تو یہ کہ وہ لگا دے گی اللہ کے راہ میں دوسرے بات کہ اگر حج بھی کرنا چاہتی ہے تو نقدی ہوگی اس کے پاس موجود تو حج کر لے گی تیسرے بات یہ کہ وہ اپنے مسلحت کے مطابق میاں بیوی بی مسلحت کے مطابق جس چیز کی ضرورت ہوگی پیسہ تو ایسی چیز ہے اس سے تو ہر ضرورت پوری ہو سکتی ہے جس چیز کی ضرورت ہوگی کرتے چلے جائیں گے اور فائدہ یہ کہ اگر ان کی ضرورت کوئی فوری نہیں اور حج سے بھی رقم زائد ہے اور اللہ کی راہ میں لگانے کی ہمت نہیں ہو رہی ابھی کچے کچے مسلمان ہے کچے کچے کوئی کہ اگر کے پوچھے تیرے ایمان کھڑا ہے یا بیٹھا ہے تو کہو جی بیٹھا ہے کھڑا ہے تو وہ ابھی خطرہ ہے کہ ابھی نکلا ابھی نکلا تو اگر وہ کوئی ایسے مسلمان ہیں داماد بھی اور بیٹی بھی تو پھر کسی تجارت میں لگا دیں گے تجارت میں لائیں, لگائیں گے اس کے منافع جو آتے رہیں گے تو اپنے لیے بھی منافع بڑھتے جائیں گے ہمیشہ کے لیے آگے اولاد کے لیے بھی بنتا چلا جائے گا ادھر تو چیخ رہے ہیں کہ اولاد کا کیا بنے گا اولاد کا کیا بنے گا اولاد کا کیا بنے گا اور ادھر ساہی ساہی بات والدین کا اگر تمہارے ساتھ تمہاری اولاد کے ساتھ محبت ہوتی تو وہ تمہیں صوفے وغیرہ دینے کی بجائے نقدی کی صورت میں جہز دیتے لگاؤ کسی تجارت میں دنیا ہی کمانا ہے تو پھر دنیا کی کسی تجارت میں لگائیں اس کے منافع آتے رہیں گے تمہارے لیے بھی تمہاری اولاد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے مدد فرماتے ہیں اگر وہ خاتون فون پر یہ نہ باتیں پوچھتی تو آپ لوگوں کی کان میں یہ باتیں کیسے پڑتی جس خاتون نے فون پر یہ باتیں پوچھی ہیں ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے دراجات بلند فرمائے اپنے لیے بھی دعا کر لیں یا عالم سب کو صحیح معنیوں میں مسلمان بنا دے۔ جہیز کے بارے میں پہلے بھی ایک بیان ہو چکا ہے جو بہت مففل ہے اس کی کیسٹ کا نام ہے جہیز اور داماد وہ پہلی کیسٹ بھی اور اب کی تازہ کیسٹ بھی یہ دونوں کیسٹیں زیادہ سے زیادہ سونا کریں دوسرے لوگوں تک بھی زیادہ سے زیادہ پہنچائیں ہے تو بہت مشکل بات عمل کرنا تو بڑی بات ہے ان کیسٹوں کا سننا ہی بہت مشکل ہے بہت مشکل کڑوی گولی نکلنا ہے بہت کڑوی مگر ہمت کر کے نکل جایا کریں ایک بار سنیں گے تو یہ گولی بہت کڑوی لگے گی ہمت کر کے دوبارہ سونے گے تو کم کڑوی لگے گی تیسری بار سونے گے تو تلخی بالکل محسوس نہیں ہوگی چوتھی بار سونے گے تو حلاوت مٹھاس محسوس ہوگی شیرینی جتنی بار سنتے جائیں گے ہلاوت بڑھتی جائے گی پھر حامل کی قبت پیدا ہوتی جائے گی یہ دوستور رکھ کر کے دیکھیں تجربات کریں ان اللہ اللہ تعالی کڑوی گولی ہی کھاتے جائیں کھاتے جائیں بالآخر چند بار سننے کے بعد وہ میٹھی ہو جائے گی حامل کرنا آسان ہو جائے گا اللہ تعالی توصیق عطا فرمائیں ایک بات سننے میں آئی ہے کہ میت پر لوگ کھانا کھلاتے ہیں اس کا نام رکھا ہوا ہے کڑوی روٹی عجیب بات ہے کھاتے بھی جاتے ہیں کھاتے جاتے ہیں نام ہے کڑوی کڑوی روٹی کھا رہے ہیں. کڑوی جتنا تعجب کریں آج کے مسلمان کی حماقت پر کتنا تعجب کریں ارے ہے تو کھاتے کیوں ہو کڑوی ہے کھا بھی رہے ذرا غور کریں کہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے تو کڑوی روٹی کھا لیتے ہیں وہ شیطان کا مذہب ہے رحمان کو خوش کرنے کے لیے یہ جو کڑوی گولی میں بتا رہا ہوں ان کیسٹوں کا سننا رحمان کو خوش کرنے کے لیے کیوں نہیں اس کو نگل سکتے نگلے رحمان کو خوش کرنے کے لیے اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو شیطان سے زیادہ محبت ہے رحمان سے اتنی محبت نہیں آخرت بنانے کی فکر نہیں شیطان کو راضی کرنے کی زیادہ فکر ہے رحمان کو راضی کرنے کی فکر محسوس نہیں کرتے اس لیے میت کی کڑوی روٹی کڑوی کہہ بھی رہے ہیں اس کے باوجود کھا جاتے ہیں اور جس چیز سے آخرت بنتی ہو اللہ تعالی راضی ہوتے ہوں شیطان ناراض ہوتا ہو وہ بات کتنی ہی آسان ہو کتنی ہی آسان تو بھی سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے اس گولی کا نگلنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے نگلی نہیں جاتی حالانکہ اللہ تعالی کے احکام تو بہت آسان ہیں مشکل بھی ہوتے تو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان مشکل سے مشکل حکم پر بھی عمل کر لے جس سے دنیا بھی بنتی ہے آخرت بھی بنتی ہے مشکل احکام پر بھی عمل کرنا ضروری ہے مگر اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ان کے احکام تو بہت آسان ہیں فرمایا یرید اللہ بکم, بکم اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو جو احکام دیے ہیں اللہ ان سے آسانی اور سہولت کا ارادہ فرماتے ہیں آسانی سے جنت میں چلے جائیں دنیا میں بھی آسانی سے پریشانیوں سے بچ جائیں اللہ تنگی نہیں چاہتا اپنے بندوں پر آسانی اور سہولت چاہتا ہے اور فرمایا جال علیکم فی الدین میں حواج اللہ نے دین میں کوئی مشکل کوئی تنگی نہیں رکھی آسان آسان احکام اللہ تعالی نے دیے ہیں اور فرمایا یرید اللہ فرم کم بخول انسان و ضائف اللہ چاہتا ہے کہ آسان آسان احکام دے کر تمہاری دنیا بھی سدھار دے اور آخرت بھی سدھار دے آسان آسان احکام دے کر سب یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے انسان کو ضعیف پیدا کیا ہے پیدا کر دیا ضعیف اور احکام دے دے مشکل تو یہ ظلم نہیں ہوگا فرمایا ہم نے انسان کو ضعیف پیدا فرمایا ہے اس لئے اس کے ذوف کے مطابق احکام بھی بہت آسان آسان دیئے ہیں ورنہ دوسری جگہ پر فرمائے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَ عَيْلِهِمْ أَلِي قَتُلُوا أَنْفُسَكْ مَأْوِي خُرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ مَا فَعَلُوهُ إِل بولو انم فالو ما نبی لکن خیلم اشد تصدیتا اگر ہم یہ حکم دے دیتے کہ اپنی جانوں کو خود ہی قتل کرو ایک دوسرے کو نہیں خود ہی اپنی جانوں کو قتل کرو یا گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو بھی ہم ظالم نہ ہوتے ہمیں یہ حق ہے یہ حکم دینے کا تو بھی ہمارے کچھ بندے تو کر ہی گزرتے اگرچہ بہت سے نہ کرتے مگر کچھ بندے تو ایسے ہوتے جو کر گزرتے وہ تو احکام ہو مین ہیں ایسا حکم دے دیتے تو بھی ظلم نہ ہوتا وہ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے احکام تو بہت آسان بہت آسان بہت آسان دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین و یوسف دین بہت آسان ہے اللہ کے احکام آسان ہونے کے باوجود آج کے مسلمان کو مشکل لگتے ہیں شیطان کے احکام مشکل ہونے کے باوجود آج کے مسلمان کو آسان لگتے ہیں جیسے کہتا رہتا ہوں کہ شیطان چپتے بھی مارتا ہے یہ اس پر بھی ہنستا رہتا ہے خوش ہوتا ہے رحمان مٹھائیاں کھلائے آسانیاں دے تو اس پر بھی یہ خوش نہیں ہوتا کہ بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے ایک مضمون بہت مدت سے چل رہا ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ جب تک محبت پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا مشکل ہی رہے گا اللہ سے محبت پیدا کریں شیقان سے محبت زیادہ ہے اللہ سے محبت کم ہے جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے انسان اسی کی بات مانتا ہے اللہ تعالی کے ساتھ محبت پیدا کرنے کے طریقے یہ تفصیل سے بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں اسی ضمن میں اس آیت پر بیان چلا آ رہا ہے إن في خلق السماوات بالأرض باختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوذاً على جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات بالأرض ربنا ما خلاقته هذا باطلاً سبحانك فقن عذاب النار اس نسخ کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالی کا ذکر و فکر بہت زیادہ کیا کریں اپنے طور پر بھی بیٹھے کھڑے چلتے لیٹے ہر حال میں اللہ تعالی کا ذکر جاری رکھا کریں چھوڑے نہیں اور فکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے رحمتوں میں کمالات میں احسانات میں اللہ کی قدرت قاہر میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کیا کریں تفکر کیا کریں ذکر سے فکر میں ترقی ہوتی ہے فکر سے ذکر میں ترقی ہوتی ہے اور دونوں چیزیں مل کر محبت میں ترقی کرتی ہیں محبت بڑھے گی تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی توفیق ہوگی نافرمانیاں چھوڑنے کی ہمت ہو جائے گی اور یوں دعا بھی کر لیا کریں یا اللہ ہمیں اتنی سی محبت عطا فرما دے کہ تیری چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی کرنے میں بھی شرم آئے شرمائے اتنی سی محبت عطا فرما دے محبت مل گئی تو سب کچھ مل گیا اللہ تعالی محبت کے نسخے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان نسخوں کو مؤثر بنائیں محبت پیدا ہو جائے نافرمانیاں چھوٹ جائیں اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالی کا ہر حکم صرف یہ نہیں کہ آسان لگے بلکہ یہ بھی کہ اس حکم پر عمل کرنے میں مزہ آنے لگے مزہ اللہ تعالی یہ حالت سب کو عطا فرما دیں وصل ورسولك محمد رب العالمين واضح رہے کہ جہیز کے موضوع پر کل تین کیسٹیں ہیں لیکن پہلے جو دو کیسٹیں تھیں یعنی عیدی اور جہیز اور جہیز و داماد انہیں ایک کر دیا گیا ہے چنانچہ اب جہیز کے موضوع پر جو دو کیسٹیں دستیاب ہیں ان کے نام یہ ہیں نمبر ایک جہیز اور داماد نمبر دو جہیز بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کبھی یہ بھی سوچا کہ دنیا فسادات قتل غورت اور جان لیوا پریشانیوں کے عذاب میں کیوں گرفتار ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے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 شوہر کا چچا شوہر کا ماموں شوہر کا پھوپھا شوہر کا خالو تیسری کھلی بغاوت مردوں کا ٹخنے ڈھانکنا نمبر چار بلا ضرورت کسی جاندار کی تصویر کھینچنا کھچوانا دیکھنا رکھنا اور تصویر والی جگہ جانا نمبر پانچ گانا بازا سننا نمبر چھ ٹی وی دیکھنا نمبر سات حرام کھانا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 اور اسی نام کی مختصر سی کیسٹ کے تیر بہدف اکثیر نسخے آزمائیں اور انہی نسخوں کے استعمال سے مکمل قابل رش